کہ جب دفنانے کے بعد نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب قبر پر ازان دیں گے ٹھیک ہے نا یہ آپ ازان کئی جگہ دی جا سکتی ہے صرف نماز کے لیے نہیں جماعت کے لیے نہیں کئی جگہ ازان کہی جاتی ہے میں اس کے چند مواقع آپ کو بیان کرتا ہوں دیکھیے بچہ جب پیدا ہوتا اس کو دہنے کان میں ازان کہی جاتی اور بائیں کان میں اقامت طوفان آ جائے آندھی آ جائے چھتیں اڑ رہی ہیں لوگ تباہ برباد ہو رہے ہیں تو ازان کہی جائے ازان جہاں نماز کے بلانے کا ذریعہ ہے وہاں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر بھی یہ طوفان آندھی یہ اللہ کے ذکر سے ٹل جاتی ایک مرض ہے آپ نے نام سنا ہوگا تعاون بڑے بڑے شہر تباہ ہو جاتے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ لق میں اجل بن جاتے کہیں اگر تعاون کی وبا تو بھی ازان کہی جائے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ساری مصیبتوں کو ٹال دے گا میں نام نہیں لیتا شاید آپ کو یاد ہو ایک ہمارے یہاں حکمراں آئے جو جانی نہیں چھوڑ رہے تھے اور قتل و غرض شروع ہو گیا تو اس وقت بھی لوگ گلی گلی ازان کہتے تھے حکومت سے جان چھوڑانے کے لیے ٹھیک اب آئیے حضور علیہ السلاۃ وسلام کے زمانے میں ایک اونٹ کو لایا گیا اور وہ اونٹ کٹنا ہو گیا یعنی کاٹتا تھا وہ اونٹ اور اونٹ کا کاٹنا کیا ہے جیسے سانپ ڈس مارتا ہے یہ ماہرین کے رائے پڑ یہ بلی کسی پر حملہور ہو تو آدمی کا گلا پکڑ لیتی اونٹ کیا کرتا ہے کہ اونٹ آدمی کا سر پکڑ کر چاب لیتا ہے بہت خطرناک جانور شاید بہت ممکن آپ نے کبھی دیکھا اونٹ گاڑی والوں کے پاس بعض اونٹ جب کٹنے ہو جائیں اس کے منہ پہ جالی لگا دیتے ہیں تاکہ کسی کو کاٹے نہیں ایسا اونٹ لایا گیا حضور یہ اونٹ کٹنا یہ, یہ اونٹ کٹنا ہو گیا ٹ کے اور گھوڑے کے کان بھی, بھی ازان کہی جائے تاکہ اس کی شرارت دور ہو جائے اور مسند الفردوس میں خدیث حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب آئے جو بہت مریض تھے جیسے گھبرا رہے تھے جیسے کسی آدمی کو کوئی آصب ہو جائے یا پریشان ہو جائے یا غم برداشت نہیں ہو رہا جب ایسا آدمی آیا حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو فرما اس کے کان میں ازان کہہ دو تاکہ اسے تمانیت اور سکون قلب حاصل ہو جائے حضرت علی ردی ان کے میں ازان کہی ٹھیک علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ نے فتح شامی یہ کئی مقامات نقل کی کتاب ال میں کہ ازان کہاں کہی جائے کہاں کہی کہاں کہی جائے اور ایک موقع علامہ شامی نے میت کو قبر میں دفنات ود بھی ازان کا ذکر کیا کیوں کہ جو سوال اس سے پوچھے جائیں گے وہ ازان میں موجود ہیں اللہ کے متعلق پوچھا جائے گا. اللہ کا ذکر موجود ہے. حضور کے متعلق پوچھا جائے حضور کا ذکر موجود ہے یہ اس کے لیے آسانی ہوگی اور یہ ازان اللہ اس کے رسول کا ایک ذکر ہے لہذا میت کو دفناتے وقت بھی اگر ازان کہی جائے تو میت کے تسکین اور راحت کا انتظام ہے علماء اگر یہاں موجود ہیں وہ اس مسئلے کو پڑھنا چاہیں تان ال اجر فی ازان القبر فاضل بریلوی کا ایک مفصل رسالہ ہے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا تھا آپ کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے میرا تھا جی